وخير الحدگی حد محمد انصلی اللہ علیہ وسلم وشر العمور محدث محدث عام طور پہ جب دوست احباب ملتے ہیں تو وہ دعا کی درخواست کرتے ہیں اور ہر کوئی اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے جو غم اسے لاحق ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے اور اس کی بنیاد بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے لیکن گزارش یہ ہے کہ ایک دعا وہ ہے جو نبی علیہ صلاحت واللام نے بتائی ہے جس میں ہماری پریشانیوں اور ہمارے غموں کا علاج ہے دینے والے نبی علی سلاد وسلام ہیں جو صادق اور مسوک ہیں جن کی ہر بات وہی ہے جن کی ہر بات دین ہے آپ نے ایک دعا بتائی ہے اور فرمایا ہے کہ جو یہ دعا کرے گا اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اس کے غم دور ہو جائیں گے دعا بتانے سے پہلے یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآنی دعائیں ہوں یہ نبی علیہ اسلاد واللام کی بتائی ہوئی دعائیں ہوں ان دعاؤں سے صحیح معنوں میں وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے جو ان دعاؤں کے مفہوم اور معنی کو جانتا ہے جسے یہ معلوم ہے کہ یہ دعا کرتے ہوئے میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں اور جو دعا کا معنی اور مفہوم نہیں جانتا عربی کے الفاظ پڑھ رہا ہے یہ نہیں معلوم کہ کیا کہہ رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ فائدہ اسے بھی ہوگا لیکن وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے کیونکہ دعا درخواست ہے جب آپ کو یہ معلوم نہیں کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں کیا مانگ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں تو فائدہ کیا ہوگا بہرحال آج کی دعا جو بتانے لگا ہوں یہ بڑی عظیم دعا ہے اور اس حدیث کو امام احمد ابن ہمبر رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں اور امام ابن حفتان نے اپنی صحیح میں اور امام حاکم نے اپنی المصدرک میں روایت کیا ہے اس حدیث کی سند صحیح ہے قابل اعتماد ہے قابل اعتبار ہے حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے صناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا اپنے درست میں میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دعا درس کی حد تک نہ رہے بلکہ اسے درس کے بعد زبانی یاد کیا جائے کیونکہ جب نبی علی السلام نے یہ دعا صحابہ کرام کو بتائی تو فوراً کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول علی السلام کیا ہم اسے یاد نہ کر لیں فرمایا ہاں جو بھی سنے اسے چاہیے کہ اسے یاد کرے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں یہ دعا ہمیں دعاؤں کی کون سی کتاب میں ملے گی حسن المسلم میں کس کتاب میں ملے گی حسن المسلم میں آپ کے پا... حسن المسلم کسی کے پاس ہے حسن المسلم نامی کتاب میں یہ دعا ملے گی یہ کتاب میرے بھائی پاکٹ سائز ہے خرید لیں اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو دعائیں ہیں وہ عام طور پہ نبی علیہ اصلاح اسلام کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں اور ہر دعا کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دعا ہم نے حدیث کی کون سی کتاب سے لی ہے مسلم شریف سے لی ہے یہ بخاری شریف سے لی ہے ابو دعود شریف سے لی ہے یا ترندی شریف سے لی ہے اور پھر اس حدیث کا نمبر کیا ہے اگر ہم اس دعا کو اس کتاب میں چیک کرنا چاہیں جس کا حوالہ دیا گیا ہے تو وہاں پہ کس نمبر کے تحت وہ ملے گی تو ایسی با اعتماد کتابوں کو لینا چاہیے اور انہیں زبانی یاد کرنا چاہیے تو فرماتی ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرمایا نبی علیہ السلاط وسلام نہیں جب تم میں سے کسی کو کوئی ٹینشن ہو کوئی پریشانی ہو کوئی غم لاحق ہو الله تبارك وتعالى سيئن الفاظ من دعا كري اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك یہ دعا ہے میرے بھائی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دعا قدر طویل ہے پانچ چھ صدر تو بن جاتی ہیں تو کیا اسے یاد کرنا میرے بھائیوں مشکل کام ہے جی ہم لوگ اور ہمارے بچے انگلش کی لمبی لمبی نظمیں یاد کرتے ہیں انگلش کے ڈرامے یاد کرتے ہیں کئی گانے ہمارے بزرگوں کو بھی یاد ہیں کئی ترانے یاد ہیں تو ہم نبی علیہ السلاط وسلام کی دعا کیوں نہ یاد کریں نبی علیہ السلاط و کے الفاظ بڑے ہی بابرکت ہیں آپ کی دعاؤں میں ہمارے لیے بہت سے فوائد ہیں تو اس لیے پریشانیوں کے کے سلسلے میں آپ کی بتائی ہوئی دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے ہم لوگ پریشانی کو دور کرنے کے سلسلے میں کئی بار دور دور تک جاتے ہیں لاہور سے کراچی کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں پشاور سے لاہور جا رہے ہیں پاکستان سے انڈیا جا رہے ہیں پاکستان سے انگلینڈ جا رہے ہیں تو کیا ہم پانچ چھ ستروں کے اوپر مشتمل نبی علیہ سلاط وسلام کی اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بیٹا لینے کے لیے دور کسی شہر میں کسی مزار کے اوپر حاضری دیں گے وہاں پہ چادر چڑھائیں گے وہاں پہ بکرا صبح کریں گے اللہ کے ساتھ قبر والے کو شریک بنائیں گے اور توحید کی نعمت سے معروم ہو جائیں گے کیوں جی بیٹا چاہیے جیسے بھی مل جائے نبی علیہ اصرات اسلام نے جو علاج بتایا ہے شری علاج ہے بہترین علاج ہے یہ دعا جو آپ نے بتائی ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اللہ تبارک و تعالی سے یہ مانگنے کے آداب ہیں کہ اللہ سے مانگنے سے پہلے اللہ کی ہمدوسنا بیان کی جائے اللہ سے مانگنے سے پہلے اس بات کا اظہار کیا جائے کہ یا اللہ میں فقیر ہوں میں محتاج ہوں میں زلیل و مسکین ہوں میں تیرے سامنے اپنی آج کی نخصالی کا اظہار کرتا ہوں میرا مانک تو ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں اللہ انی ابزو کا اللہ میں تیرا بندہ ہوں ابن و عبد کا تیرے بندے کا بیٹا ہوں میرا باپ میرا دادا میرے ابا و اداد سارے کے سارے وہ بھی تیرے بندے تھے تیرے غلام تھے بابل امادی کا یا میں تیری لونڈی کا بیٹا ہوں میری ماں اور اوپر کی ساری نانیاں وغیرہ نانی وغیرہ یہ سب سلسلہ جو ہے ہم سب یا اللہ تیرے بندے ہیں اور ہماری عورتیں تیری لونڈیاں ہیں تو یا کسی لیے تیری دربار پہ حاضری دے رہا ہوں تو اسے مانگ رہا ہوں کہاں جاؤں کس کے پاس جاؤں کون میری حاجت پوری کر سکتا ہے تیرے علاوہ اور کون ہے اللہ عمنی ابدو کا اللہ میں تیرا بندہ ہوں وبنو ابدی کا تیرے بندے کا بیٹا ہوں وبنو آمادی کا تیری لونڈی کا بیٹا ہوں میرے بھائیو کو ایمانداری سے بتائیے جس کو مانا آتا ہوگا یہ الفاظ کہتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنی آواز میں بھی آج پیدا کرے گا انسانی پیدا کرے گا اور جسے مانا نہیں آتا ہوگا کیا وہ یہ آج پیدا کر سکے گا بالکل نہیں پیدا کر سکے گا اسی لیے ان دو کے معنی جاننا ضروری ہے تو اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیرے بندے کا بیٹا ہوں تیری لونڈی کا بیٹا ہوں بیدک یا اللہ میری پریشانی تیرے ہاتھ میں ہے میرے اوپر کنٹرول تیرا ہے تو جو چاہے سو میرے ساتھ کرے میں تیرے کنٹرول سے تیری قدرت سے باہر نہ نکلا ہوں نہ نکل سکتا ہوں بات کا اقرار کرتا ہوں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میری بشانی تیرے ہاتھ میں ہے ماں دن فی یا حکمک یا اعلیٰ میرے اوپر تیرا حکم چلتا ہے میرے اوپر کس کا حکم چلتا ہے تیرا حکم چلتا ہے جب چاہے مجھے شفا دے دے جب چاہے مجھے بیماری لگا دے جب چاہے مجھے مال دے دے جب چاہے مجھے مال سے محروم کر دے جب چاہے مجھے اولاد دے دے جب چاہے اولاد واپس لے لے جب چاہے مجھے کوئی اچھا سا گھر دے دے جب چاہے گھر سے محروم کر دے یا اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے معذن فی یا حکمک ادرفی یا قزاحق یا اللہ میرے بارے میں تو جو بھی فیصلہ کرے تیری تقدیر میں جو بھی لکھا ہے وہ ظلم نہیں ہے انصاف پہ مبنی ہے یا اللہ اگر مجھے بیماری لگتی ہے تو یہ تیری طرف سے ظلم و دیاتی نہیں ہے تیرا انصاف ہے اگر یا اللہ تو شفا دیتا ہے وہ تیرا فضل و احسان ہے اگر تو بیماری لگاتا ہے تو تیرا انصاف ہے ظلم و زیادتی نہیں ہے وما افا بک مصیبت یا اللہ میں جانتا ہوں کہ تیرا فرمان ہے کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے وہ یا اور تمہارے اکثر گنا ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالی نظر انداز کر دیتا ہے اگر سب گناہوں پہ وہ پکڑنے پہ آئے تو ہم اس زمین پہ زندہ نہ رہ سکیں سبو ماتلی مسما جسے اللہ میں یہ مانتا ہوں کہ میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ تیرا انصاف ہے ظلم و زیادتی نہیں ہے اسلو کبھی کل اسمن ہو یا اللہ اتنی تعریفیں کرنے کے بعد اتنی آیتی انصاری کا اظہار کرنے کے بعد مقصد کیا ہے مطروب کیا ہے مدعا کیا ہے یا اللہ سوالی بن کر آیا ہوں کیا بن کر آیا ہوں سوالی بن کر آیا ہوں سوالی کس کے دربار میں بن کر آیا ہوں یا اللہ تیرے دربار میں نل کبھی اسم اس میں نبی بھی سوالی ہے کس کے دربار میں اللہ کے دربار میں اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں ہماری ناتوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی رعود بلّہ مند یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے کہ سارے نبی نبی علیہ اصلاۃ اسلام کے در کے سوالی ہیں بالکل نہیں اللہ کی قسم سارے نبی سارے فرشتے سارے جن ساری مخلوقات اللہ کے درکس سوالی ہیں کا بالکل لسمن ہو لگ. میں تو سے سوال کرتا ہوں سوالی بن کر آیا ہوں سوال کیا ہے کیا چاہیے یا اللہ یہ بات میں بتاؤں گا پہلے وسیلہ پہلے واسطہ دینا چاہتا ہوں تاکہ میرا سوال میرے دربار میں شرف قبولیت حاصل کر لے کس چیز کا وسیلہ کس چیز کا واسطہ دعا سکھائی ہے نبی علیہ سلاد وسلام نے اپنے صحابہ کرام کو کہ یہ دعا کیا کرو تمہاری پریشانیاں دور ہوں گی کیا آپ نے یہ سکھایا کہ میری ذات کا اللہ کو واسطہ دینا کیا آپ نے یہ سکھایا کہ اللہ سے میرے تو مانگنا میرے صدقے سے مانگنا نہیں آپ یہ سکھا رہے ہیں اس کا بالکل لسمن ہوا کا یا اللہ تیرے جتنے نام ہیں ان کا واسطہ دے کے میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں اللہ کو واسطہ دیا جا رہا ہے کس چیز کا اللہ کے اللہ کے ناموں کا جی ہاں یہ وہ وسیلہ واسطہ ہے جس کے مشروع ہونے میں جس کے درست ہونے میں امت کے ماں بہن کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب بھی دعا کی جائے اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا جائے جی ہاں یہ وہ وسیلہ ہے یہ وہ واسطہ ہے جس کا اللہ نے قرآن میں آرڈر دیا ہے نواں سپارا سورہ آراف اللہ فرماتے ہیں ون اللہ الحسن فد رو ہو کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں فد ہو اللہ سے دعائیں کرو اللہ سے مانگو اللہ سے سوال کرو بیہ ان ناموں کے وسیلے اور واسطے سے سب سے بہتر وسیلہ وہ ہے جو انبیاء اکرام علیہ مسرات اسلام نے اختیار کیا وہ یہ کہ اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا جائے آپ کو رزق چاہیے آپ کہیں کہ یا اللہ تیرا نام ہے رزاق بہت رزق دینے والا تیرا نام کیا ہے بہت رزق دینے والا یا اللہ مجھے تیرے رزق کی تلاش ہے تجھے تیرے نام رزاق کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مجھے رزق نہ فرما یا اللہ تیرا نام ہے شافی شفا دینے والا یا اللہ میں منید ہوں تجھے تیرے نام شافی کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مجھے شفا دے دے یا اللہ میں بے اولاد ہوں تجھے تیرے نام وہاب کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مجھے اولاد دے دے تیرا نام ہے وہاب دینے والا بہت دینے والا یا اللہ تو داتا ہے تو دینے والا ہے مجھے اولاد رہا میں گنےگار سیاکار پاپی بہت گنا کر چکا گلاؤں کا بوج لیے پھر رہا ہوں یا اللہ تیرا نام ہے تباب بہت توبہ قبول کرنے والا یا اللہ تجھے تیرے نام تواب کا واسعہ دے کے کہتا ہوں میری توبہ قبول کر لے تو میرے بھائیوں یہ ہے وسیلہ یہ ہے وہ واسعہ جو نبیوں نے اختیار کیا علی کے مسلاط جس کا اللہ نے حکم دیا اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسے اختیار کرنے والے لوگ بہت کم ہیں حالانکہ اس کے درست ہونے میں امت کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے تو نبی علیہ اصلاۃ اسلام کیا کہہ رہے ہی ہیں صاحب کو دعا سکھائی اس میں کیا کہا جا رہا ہے اسلو کا بیکل اللہ میں تیرے سامنے سوالی بن کر آیا ہوں تو اس سے سوال کر رہا ہوں بیکل اسمن ہوا کا اور سوال کرتے ہوئے رہا ہوں کتنے ناموں کا تمام ناموں کا اللہ کے نام کتنے ہیں ننان میں کہا ہے کئی کہ دو باب نے آپ ذرا میرے ساتھ غور سے دعا سنیے گا کیا واقعی ننان میں ہے نبی علیہ اللہ اسلام کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے اللہ واسطہ دے رہا ہوں تجھے تیرے تمام ناموں کا پھر آگے نبی علیہ السلاد اسلام نے اللہ کے ناموں کی اقسام بیان کی ہیں فرمایا سمئی تبھی نپ سکا یا اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں جن کے ساتھ تو نے اپنا نام رکھا او اللہ تہون حلقی کا میں تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ بھی دے رہا ہوں جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی نہ کسی کو سکھا دیے ہیں اللہ نے اپنے نام مخلوق میں سے کس کو سکھائے ہیں انبیاء بیائی کے رام علیکم وسلم او اندل تحو فی کتابی کا یا اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ بھی دیتا ہوں جو تون نے اپنی آسمانی کتابوں میں نازر کیے ہیں اب اسبی فی علم غیب کا یا میں تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ بھی دیتا ہوں جو علم غیب میں تیرے پاس ہیں تو نے اپنے پاس رکھے ہوئے کسی کو بھی نہیں بتائے یہ الفاظ دھیان سے سن لیجیے آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا بھی واسطہ دیتا ہوں اب اس کا اثر تبھی مل گئی جو تیرے نام تیرے پاس غیب کے علم میں ہے تو کسی کو نہیں بتائے پتا چلا اللہ کے کئی نام ایسے ہیں جو اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتائے تو پھر اللہ کے نام ننانوے نہ نا ہوئے ننانوے سے زید ہوئے ان کا کوئی عادت نہیں ہے کوئی تعداد نہیں ہے جو ہم لوگوں کے سامنے رکھ سکیں اللہ کے نام صرف نانوے نہیں ہیں ہاں اللہ کے نام اگر ننوے یاد کر لیے جائیں اللہ کے کل ناموں میں سے نانوے نام اگر یاد کر لیے جائیں سنگ لیے جائیں اور ان کے تقادوں پہ عمل کیا جائے تو انسان جنت میں چلا جائے گا یہ بخاری شیف کی حدیث ہے اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام ہیں انوے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے نانوے نام جتنے زمانی زبانی یاد کر لیے ان کا مان مفہوم سمجھ لیا ان کے تقاضوں پہ عمل کیا وہ جنت میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو نالمے کے ہنسے کے ساتھ محدود کر دینا یہ درست نہیں ہے نالمے کے ہنسوں کے ساتھ مقید کر دینا یہ درست نہیں ہے اور یہاں سے بھی پتا چلا کہ اللہ کے کئی نام ایسے ہیں جو علم غیب میں ہیں جو اللہ نے کسی کو نہیں بتائے اس سے پتا چلا کہ کئی غیبی باتیں ایسی ہیں جو انبیاء گرام علی مسرات و کو بھی معلوم نہیں ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو اگرچہ کئی غیبی باتیں بتائی ہیں کل غیب کا علم نہیں دیا اللہ نے جو غیبی باتیں اپنے نبیوں کو بتائی ہیں وہ کتنی ہوں گی گنی جا سکتی ہیں شمار کی جا سکتی ہیں سو ہوں گی ہزار ہوں گی لاکھ ہوں گی کروڑ ہوں گی ارب ہوں گی شمار کی جا سکتی ہیں لیکن اللہ کا علم شمار نہیں کیا جا سکتا اللہ کا علم غیر محدود ہے لا تعداد ہے بے شمار ہے اللہ کے علم اور نبیوں کے علم میں کیا فرق ہے یہ تھوڑا سا اگر اندازہ کرنا ہو حقیقی اندازہ ہم نہیں کر سکتے تو بخاری شیو کی وہ حدیث ہمیشہ دین میں رکھا کریں جس میں یہ آتا ہے کہ جناب موسا علی اسلاط و اسلام اور جناب خطر علی اسلات اسلام اللہ کے دو عظیم نبی سمندر کے قریب موجود ہیں ایک چڑیا آتی ہے ان کے سامنے سمندر میں سے پانی لیتی ہے اب چڑیا نے سمندر میں سے کتنا پانی لے لیا ہوگا ایک قطرہ دو قطرے خطر علی اسلات اسلام کہنے لگے موسا علیہ اسلاط اسلام کو مخاطب کر کے کہ موسا آپ نے دیکھا چڑیا آئی اسے سمندر میں سے پانی لیا کیا اس کے پانی لے لینے سے سمندر کے پانی میں کوئی فرق پڑا ہے کوئی کمی ہوئی ہے جی نہیں ان دو قطروں کی سمندر کے پانی کے سامنے کیا حیثیت ہے کوئی حیثیت نہیں ہے فرماتے ہیں جناب خضر علیہ السلام کے موسا جو علم اللہ نے تمہیں دیا اور مجھے دیا اس کی اللہ کے علم کے مقابلے میں وہی حیثیت ہے جو ان ایک دو قطروں کی سمندر کے پانی کے سامنے نبیوں کا کل علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک دو قطرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا اللہ کا علم اس کی چلکیاں اگر دیکھنی ہوں معمولی سے اندازہ کرنا ہو مکمل اندازہ ہم کبھی نہیں کر سکتے تو سورہ کاف اور سورہ لکمان کی دو ایتے دن میں رکھا کریں جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر زمین پہ موجود پانی سارے کا سارا روشنائی بنا دیا جائے سیاہی بنا دیا جائے اور جتنا پانی زمین پہ موجود ہے اتنا پانی مزید لایا جائے اسے بھی سیاہی بنا دیا جائے اور اس زمین پہ جتنے درخت موجود ہیں سب کی ٹہریوں کو توڑ کے قلم بنا لیا جائے تو اس سیاہی کے ذریعے ان قلموں کے ذریعے اللہ کا کلام لکھا جائے اللہ کے الفاظ لکھے جائیں اللہ کے کلمات لکھے جائیں سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا یہ سیاح ختم ہو جائے گی یہ قلم ٹوٹ جائیں گے اللہ کے کلمات اللہ کا کلام ختم نہیں ہوگا میرے بھائیو یہ اللہ کا علم ہے یہ اللہ کا علم ہے اس لیے یہ کہنا کہ امبیائی کے رام علی مسلاط اسلام عالم الغیب ہیں یہ غلط ہے ہاں انہیں غیب کی چند باتیں بتائی گئی ہیں اور انہوں نے غیب کی وہ چند باتیں اپنی امت کو بھی بتائی ہیں اسی لیے آج جنت نہ دیکھنے کے باوجود ہمارا ایمان ہے کہ جنت موجود ہے کیوں جی جنت موجود ہے, جنت موجود ہے کہ نہیں دیکھیے آپ لوگوں نے تو آپ بھی جنت کے عالم ہو گئے جہنم کے بھی آپ عالم ہو گئے فرشتوں فرشتے آپ نے دیکھے ہیں جن دیکھے ہیں کل سراد دیکھا ہے یہ ساری چیزیں غیبی ہیں اور ہمیں بتا دی گئی ہیں ہم جانتے ہیں لیکن ان چند چیزوں کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے اور یہ بھی ہمیں انبیاء کے نام علی مسلاط نے بتائی ہیں تو انبیاء کے نام علی مسلاط کو اللہ نے چند غیبی باتیں بتائی ہیں جو بتائی ہیں وہ محدود ہیں جو نہیں بتائی وہ غیر محدود ہیں اس میرے بھائیو نبی علی صلام کی دعاؤں میں عقید کی اسلامی ہے تو آپ کیا فرما رہے ہیں کیا سکھا رہے ہیں اللہ سے کیا کہا جائے اے اللہ سوالی بن کر آیا ہوں سوال کیا ہے وہ بعد میں پہلے واسطہ دے رہا ہوں یا اللہ تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے تمام ناموں کا ان ناموں کا جو تم نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھائے ہیں ان ناموں کا جو آپ یا اللہ جو تم نے اپنے کسی کتاب میں نازر فرمائے ہیں یا اللہ ان ناموں کا بھی جو تو نے کسی کو نہیں بتائے علم غیب میں تیرے پاس ہے ان تمام کا دے کے سوال یہ کرتا ہوں انتج الر اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے غم کہاں ہوتے ہیں دل میں پریشانیاں ٹینشنیں کہاں ہوتی ہیں بے سکونی کہاں ہوتی ہے دل میں یہ دل کا علاج کیا جا رہا ہے یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے کیا مطلب قرآن کی وجہ سے میرے دل میں رونق پیدا ہو جائے میرا دل قرآن سے آباد ہو جائے میرا دل قرآن پاک کی تلاوت میں لگ جائے قرآن پاک سے مجھے محبت ہو جائے قرآن پاک کی تلاوت سیکھنا شروع کر دوں قرآن پاک کا معنی مفہوم جاننا شروع کر دوں قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا شروع کر دوں قرآن پاک کی ذریعے دوں قرآن پاک کے ذریعے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو دم کیا کروں قرآن پاک کو اپنی عدالتوں میں نافذ کر دوں یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے قرآن ربی اقلبی مزید اس کو سمجھ سکتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ اللہ ہند القلوب کے لوگوں دھیان سے سن لو تمہارے دلوں کو سکون ملتا ہے کس چیز سے اللہ کے ذکر سے موسیقی سے نہیں ساتھ سے نہیں غیر عورتوں کے ساتھ بیٹھنے سے سکون نہیں ملے گا شراب پینے سے سکون نہیں ملے گا فلمیں دیکھنے سے سکون نہیں ملے گا حرام کاموں سے سکون نہیں ملے گا یہاں سے جو سکون آپ کو ملتا ہے وہ آردی ہے وہ کے ختم ہونے کے بعد پھر وہی ٹینشنی وہی پریشانیاں مستقل جو سکون ملے گا وہ اللہ کے ذکر سے ملے گا اللہ کے قرآن سے ملے گا اللہ کے کلام سے ملے گا اسی لیے نبی علی السلام کی دعا میں کیا ہے کہ اللہ انتجا قرآن ابی خلبی اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے ونور صدری میرے سینے کا نور بنا دے میرے سینے کا نور بنا دے وجلا ہدنی یا اللہ قرآن کے ذریعے میرے غموں کو دور کر دے و جہا بہمی یا اللہ قرآن کے ذریعے میری ٹینشنوں کو ختم کر دے کس کے ذریعے میرے بھائیوں قرآن کے ذریعے میرے بھائی آپ حد کے لیے آئے اب آپ سوچتے ہوں گے کہ واپس جا کے میں نے یہ کام کرنا ہے ایک بیٹے کی شادی کرنی ہے ایک بیٹے کو میڈیکل کالج میں داخلہ لے کر دینا ہے کو دکان بنا کر دینی ہے یہ سارے پروگرام آپ نے بنا رکھے ہیں ان پہ عمل کریں میں ان کے اوپر عمل کرنے سے آپ کو نہیں روکتا لیکن ایمانداری سے بتائیے کیا کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ حد کے بعد کی زندگی حق کے سے پہلے کی زندگی سے بہتر ہونی چاہیے اب میں نے قرآن پاک حفظ کرنا ہے اب میں نے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا ہے اب میں نے قرآن پاک کی تفسیر سیکھنی ہے لوگ کہیں کہ تو بوڑا ہو گیا ہے میں کہوں گا کوئی بات نہیں ابو بکر صدیق بھی بوڑے تھے عمر فاروق بھی بوڑے تھے جناب عثمان بھی بوڑے تھے صحابہ کرام نے پڑھاپے کے عالم میں قرآن پاک سیکھا ہے قرآن پاک کی تفسیر سمجھی ہے قرآن پاک کو یاد کیا ہے میں بھی یہ کام شروع کر دوں گا اور جب موت آئے گی تو اس حالت میں آئے گی کہ میں اللہ کا کلام پاک سیکھ رہا ہوں گا قبر میں کہہ سکوں گا اللہ کے سامنے کہہ سکوں گا یا اللہ ٹھیک ہے کہ پہلی زندگی میں میں نے کتایاں کی لفظیں کی لیکن یا اللہ حد کے بعد میں تیرا قرآن تیرا کلام سیکھنے میں لگا ہوا تھا میرے بھائی اپنے آپ سے وعدہ کیجیے کہ قرآن پاک آپ نے حفظ کرنا ہے قرآن پاک آپ نے یاد کرنا ہے جی ہاں بیٹے کو بھی آپ حفظت کرائیں میں اسے اس نہیں روک رہا پوتے کو بھی حفظت کرائی میں اس نہیں روک رہا لیکن صرف بیٹا کیوں صرف پوتا کیوں آپ کیوں نہیں آپ نے بھی اللہ کا کلام پاک یاد کرنا ہے آپ بڑے بڑے اور مزید کام کر رہے ہیں قرآن پاک کیوں نہیں یاد کر سکتے اللہ نے آپ کو بڑی ہمت دی ہے آپ ایک سفا یاد نہیں کر سکتے روزانہ کی بنیاد پہ کر رہی. آدھا صفا نہیں کر سکتے دو سطرے یاد کر لیں دو سترے نہیں ایک سطر سے کام شروع کریں اللہ برکت ڈالے گا اللہ سینہ کھولے گا اللہ سے دعا کریں یہی دعا اور وہ دعا بھی جو علیہ السلام کرتے تھے ربش راہلی صدری یا اللہ میرا سینہ کھول دے وہ یسر لی امری میرا کام آسان کر دے تو میرے بھائیو یہ قرآن پاک کس کے ساتھ آپ نے اپنی آئندہ زندگی گزارنی ہے کس کے ساتھ میرے بھائیوں قرآن پاک کے ساتھ اس کی تلاوت سیکھتے ہوئے یاد رکھو میرے بھائیوں ہمارا تو قرآن پاک بھی ٹھیک نہیں ہے تلاوت بھی ہم درست طریقے سے نہیں کرتے باتیں ہم عربیوں کو بڑی کرتے ہیں ہم باتیں کرنے پہ آئے تبصہ کرنے پہ آئے تو عربیوں کی ایسی تیزی کر دیتے ہیں لیکن خود ہمیں سورہ اخلاص پڑھنا نہیں آتی خود ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتی یہاں پہ سودیا میں رہتے ہوئے कی دفعہ کئی کمپنیوں میں جانے کا موقع ملا جہاں ہمارے پاکستانی بھائی بھی ہوتے ہیں اربی مصری بھی ہوتے ہیں یمنی بھی ہوتے ہیں دیگر احباب بھی ہوتے ہیں پاکستانی بھائی یہ سوال سب سے پہلے کریں گے کہ جس کی داڑھی نہ ہو جو داڑھی موڑتا ہو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جواب ہمارا یہ ہوتا ہے کی نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسے آدمی کو امام مقرر نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کے اختیار میں ہو تو ایسے آدمی کو آپ امام مقرر نہ کریں جو داڑھی موڑتا ہے لیکن اگر اس کو مقرر کر دیا گیا ہے وہ امام بن گیا ہے تو آپ کی نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی جب دوسرے احباب سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کو ہمارے انڈین بھائیوں کو آپ لوگوں سے شکایت ہے کہ آپ لوگ امام بن جاتے ہیں نماز میں آگے بڑھتے ہیں مسلح امامت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ آپ کی داڑیاں نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں جن کی داڑیاں ہوتی ہیں ان کو سورہ فاتحہ صحیح پڑھنا نہیں آتی ان کو سورہ فاتحہ صحیح درست طریقے سے پڑھنا نہیں آتی ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے پنجابی میں پڑھ رہے ہوں اردو میں پڑھ رہے ہوں بچتوں میں پڑھ رہے ہوں تو میرے بھائی اللہ کے کلام کے ساتھ ہمارا رویہ درست نہیں ہے اسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انیس میں اس بارے میں کہ نبی علی السلاۃسلام رود قیامت اللہ کے سامنے شکایت کریں گے کہ یاد قرآن پاک کو نظر انداز کر دیا تھا قرآن پاک تر کر دیا تھا اس لیے میرے بھائیو قرآن پاک کی تلاوت سیکھیں اور اس طرح پڑھیں جیسے عربی پڑھتے ہیں قرآن پاک پنجابی میں نازل نہیں ہوا اردو میں نازل نہیں ہوا کس زبان میں نازل ہوا ہے تو عربی کے لہجے میں پڑھنا ہے عربی قواعد کے مطابق پڑھنا ہے اور پھر اس کا معنی مفہوم سیکھیں اس کا ترجمہ سیکھیں اس کی تفسیر سیکھیں اس چین شاہ نے کیا کہا ہے جاننے کا آپ میں شوق ہونا چاہیے ہم قرآن پاک چومنے کے لیے تیار ہیں بوسہ دینے کے لیے تیار ہیں ریشم کے گلاب میں لپیٹنے کے لیے تیار ہیں سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے ہماری مثال اس عورت کی طرح ہے جس کے پاس اس کے بیٹے کا لیٹر آتا ہے خط آتا ہے خط بند ہے صبح و شام چومتی ہے مہینہ دو مہینہ سالوں سے چوم رہی ہے اتنی توفیق نہیں ہے کہ اسے کھول کے پڑے یا کسی سے کہہ دے کہ مجھے بتاؤ میرے بیٹے نے لکھا کیا ہے نہیں یہ نہیں جاننے کی کوشش کرے گی بس چومتی رہے گی میرے بیٹے کا لیٹر آیا میرے بیٹے کا لیٹر آیا تو میرے بھائی رب العالمین کا پیغام قرآن پاک اللہ کا کلام اسے سیکھیے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور اس سے پہلے اللہ سے دعائیں کیجیے انتجال قرآن ربی اقلبی یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے و نور میرے سینے کا نور بنا دے میرے سینے کے لیے روشنی بنا دے قرآن پاک روشنی ہے روشن خیالی روشنی آپ کو قرآن پاک میں ملے گی انگریزوں کے قوانین میں نہیں ملے گی پرانے پاک میں روشنی ہے ادھر تاریخی ہے ادھر اندھیرے ہیں اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ روشنی وہاں سے آتی ہے روشن خیالی وہاں سے آتی نہیں وہاں سے آپ کو اندھیرا ملے گا تریکی ملے گی روشنی قرآن پاک سے ملے گی یا اللہ قرآن پاک کے ذریعے میرے غموں کو دور کر دے یا اللہ میری ٹینشنوں پریشانیوں کو ختم کر دے اللہ تبار سے دعا ہے کہ ہمیں نبی علی السل اسلام کی بتائی ہوئی دعاؤں کو وہ اہمیت دینے کی توفیق نیا فرمائے جو ان کا حق بنتا ہے ہم انہیں یاد کریں ان کے معنی کو سمجھیں ان کے ذریعے اللہ کو مخاطب کریں ان کے ذریعے اللہ سے سوال کریں ان کے ذریعے اللہ سے مانگیں اور ان میں جو عقائد ہیں ان کے مطابق اپنی اصلاح کریں وہ دعوانا الحمدللہ الحمد رب العالمین